اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت امیر المومنین ابو حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے عربیہ نووی حدیث نمبر ایک صحیح بخاری حدیث نمبر ایک صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو سات لوہی طور پر نیت کمانا ارادہ ہے اور اصطلاحی طور پر اس ارادے کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہو اس حدیث میں ابو حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کننیت ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہے عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ تعالی کے ہاں مقبول اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو اور کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو عمل کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور باعث گناہ بن جاتا ہے گویا نیت تمام امال کی روح ہے نیت کی درستی اور خرابی سے کیا مراد ہے نیت کی درستی سے مراد یہ ہے کہ نیک کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے کسی کے خوف سے یا کسی کی خوشنودی کے لیے نہ ہو نیز لوگوں میں شہرت نیک نامی یا دنیاوی منفات کا لالچ بھی نہ ہو اور اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے کسی شخص کی خوشنودی یا لوگوں میں عزت و شہرت اور نام و نمود یا مزید کسی دنیاوی لالچ کی غرض سے یا اس کی خاطر ہو تو یہ نیت کی خرابی ہے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ایک مثال دے کر واضح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ہجرت جیسا عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے لیے کرے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے یعنی اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول اور وہ شخص اجر و ثواب کا مستحق ہے اور وہ رسول کا احتیاط گزار اور فرم ہے اور اگر ہجرت کرنے والے نے یہ عمل دولت کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی لالچ میں کیا ہو تو اس کی یہ ہجرت کا یہ عمل کیا ہے یعنی اسے اس عمل کا کوئی ثباب نہ ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں یا عقیدت مندوں میں یا فرم میں شمار نہ ہوگا حالانکہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے ہجرت کرنے والے انسان کے سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے حضرت ابو حران رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے جیسا کہ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہی ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے سے الفاظ ادا کرنا نیت نہیں انسان دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے اور جب وہ عمل کر لے تو اسے اخلاص کے لحاظ سے دس گنا سے سات سو گنا تک عجل و ملتا ہے حضرت اللہ اور صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی جس کسی پر ظلم ہو اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے جو شخص ماغنا شروع کر دے تو اللہ تعالی اس پر فقر و تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی اور وہ ہر قسم کے مال و دولت کے باوجود مانگتا پھرتا ہے پھر فرمایا ایک اور بات بیان کرتا ہوں اسے بھی یاد رکھنا یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے. ایک وہ جسے اللہ تعالی مال و دولت اور علم سے نوازتا ہے اور وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے سر رحمی کرتا ہے اور اللہ کے حق کو جانتا یعنی ادا کرتا ہے ایسا آدمی سب سے افسل ہے دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالی علم اطا فرمائے اور دولت نہ دے مگر وہ سدق و خلوص نیت سے کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح نیک امال کرتا حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل تاہم دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے تیسرا وہ ہے جسے اللہ تعالی مال عطا فرماتا ہے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے وہ مال کو بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر علم کے خرچ کرتا ہے نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نہ سلا رحمی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتا ہے اور نہ ادا کرتا ہے یہ سب سے برا ہے چوتھا وہ ہے جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح برے کام کرتا حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے تاہم دونوں کا گناہ برابر ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر تیئیس